کا چراغ صرف ایک ٹرانسلیٹر تھا جس ٹیولپ پیپر کو وہ کوئی بہت ہی خاص توج رہی تھی وہ بس اتنی سی چیز نکلا تھا کہ ایک था گونگے एक کی زبان بولنے لگا تھا بس یعنی وہ اس لڑکے کی مترجم تھی وہ بولے گا اور وہ और گی اس نے گھر آتے ہی ٹیولپ کو دیوار پہ دے مارا تھا جپسی کا کیا یہ قدر گٹھیا مذاق تھا اس سب ایسے پیپر کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو نہ پیسے دے نہ کھانا نہ کوئی اور جادوئی طاقت دے تو بس ایک عدد سہولت کے آپ کسی بے زبان کی زبان سمجھ سکے وہ بھی اس جیسے روڑ اور بدتمیز انسان کی جو نہ فٹ بالر تھا نہ ہی کسی فلم کا ہیرو جس کے پاس کوئی گولڈ میڈل تھا اور نہ ہی کوئی ٹرافی اس کی تو شکل بھی پوری طرح سے میسی سے نہیں ملتی تھی کتنے ہی دن اسے دکھ ہوتا رہا تھا شروع میں ٹیولپ سے نا امید ہونے کے باوجود اسے پوری امید تھی کہ ایک دن ضرور کچھ نہ کچھ نکلے گا جیسے کوئی ہیرے کی کان سونے چاندی کی دکان ضرور کچھ بڑا سا ہوگا بیڑا غرق ہو تو گیا تھا اس کی خواہشات اور خوابوں کا خوشحالی آئی نہیں تھی کہ ہر طرف تباہی چھا گئی تھی تباہی نے اداسی سے تھوڑی کو ہاتھ کی ہتھیلی پر جما کر کھڑکی سے بھاگتی دوڑتی ٹریفک کو دیکھا وہ اداس تھی کہ اسے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس کے سب خواب چکنا چور ہو چکے تھے اسے اس لڑکی کا مترجم بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اس میں بھلا اس کا فائدہ ہی کیا تھا دروازے پہ دستک ہو رہی تھی ہوگی وہی جینا مینا شینا کافی مانگ رہی ہوگی وہ ویسے ہی ڈھیر بن کر بیٹھی رہی دستک پھر سے ہوئی وہ بیزاری سے اٹھی کچن سے کافی اٹھائی اور دروازہ کھول دیا یہ لو اور خدا کے لیے اپنی کافی لینا شروع کر دو یا میری جان چھوڑ دو میرا باپ لارڈ ہے نہ میری ماں مسز لارڈ جو تمہیں اپنی کچن کی چیزیں اٹھا اٹھا کر دیتی رہوں السلام علیکم کیسی ہو علیزہ بیٹا مسٹر لارڈ آف دا رنگس کی والدہ محترمہ کھڑی مسکرا رہی تھی وہ مسکرا بھی سکتی ہے یہ اسے اب معلوم ہوا تھا مارے گی وہ بھی ایسے भी مسکرا کر ہاتھ کو چھینی عورتوں کی طرح سینے میں باندھ کر اسے سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا کہے اس کے سرسری انداز سے بتائے گئے ایڈریس پر وہ پوری طرح سے موجود ہوئی تھی اندر آ جائیں میں اور یہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی باسکٹ کو اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا باسکٹ میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اس نے سر ہلا دیا وہ دوبارہ آئی ہی نہیں ابو بکر تمہیں یاد کر رہا تھا دیکھنے لگی ابو بکر اسے کیسے یاد کر سکتا تھا او یہ کہیں یہ تو کہنے نہیں آئی کہ تم ابو بکر سے شادی کر لو اس کا خیال رکھو میں بوڑھی ہو چکی ہوں مجھ بھی اتنی ہمت نہیں رہی وغیرہ وغیرہ میں یہ شادی نہیں کروں گی سوری آنٹی ایک دم سے اس کے منہ سے پھسل گیا وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی پھر ایک دم سے اداسی ہو گئی آنکھیں بھی نم ہو گئی دراصل میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی وہ جو تم کہہ رہی تھی نا کہ وہ جو بولتا ہے وہ تم سن لیتی ہو وہ سب اچھا وہ مزاق کر رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے مجھے اپنے بیٹے کی بات سمجھنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی علیزا میں جان جاتی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو کیا میں یہ نہیں جان سکتی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ تم تب سچ بول رہی تھی لیکن اب جھوٹ بول رہی ہو ایک ماں کا دل سب جانتا ہے وہ گڑبڑا گئی ماں کے دل نے اسے سہما دیا تھا کیا یہ خاتون اسے ٹی پیپر لینے آئی تھی اچھا تو وہ اس کے بھی بھلے کس کام کا تھا وہ اٹھی اور اس نے وہ لا کر ان کے سامنے رکھ دیا وہ جو بولے گا یہاں لکھا آ جائے گا آپ یہ لے جائیں میرے یہ کسی کام کا نہیں ہے اچھا خوشی سے وہ رونے لگی حادثے سے, سے پہلے وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا جو نامکمل ہی رہی اب میں اس کی مدد کر سکتی ہوں وہ جو کہتا جائے گا میں نوٹ کرتی جاؤں گی ایسے اس کی کتاب مکمل ہو جائے گی پھر وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گا وہ بھی عام لوگوں کی طرح خوش باش رہا کرے گا ایک کاپی مجھے بھی دے دیجیے گا وہ دانت پیس کر بولی اس کی کتاب مکمل ہو جائے گی اور میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے اسے دعائیں دیتی ہوئی وہ چلی گئی جس کی چیز تھی اسے مل گئی پھر جیپسی نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ اس کا ہے کیا خواب اس کا تھا اسے کیا فائدہ ہوا صرف خواری اور سہان خوابوں کی تباہی تباہی نے لمبی آہ بھری پاپا نے کہا تھا کہ اتنی دور جا کر اتنے مہنگے شہر میں نہ پڑو لیکن وہ کیا کرتی اسے نیو یارک کا لچا لفنگا پن بڑا پسند تھا یہ ایک بدماش شہر تھا جہاں خالی جیب گھومنا بڑا برا उसे جاتا تھا اسے پسند تھا ایسا شہر جہاں انسانوں سے زیادہ ٹیکسیاں تھی جو ہاتھ کے اشارے پہ رکتی تھی نہ منہ کی پر ٹیکسی ڈرائیور خود کو بڑی توف سمجھتے تھے اور ٹیکسی پر سواری کرنے والوں کو اس کا گولہ وہ پاپا کو کیسے سمجھاتی کہ نیو یارک کی اونچی بلڈنگوں کو دیکھ دیکھ کر اسے کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے خوشی خاگ میں مل چکی تھی اسے اچھی جاب نہیں مل سکتی تھی اور وہ بمشکل اپنے خرچے پورے کر رہی تھی پاپا اور ماما نے صاف ہاتھ اٹھا لیے تھے وہ تو بار بار اس پر تنظ کرتے تھے اور جاؤ اتنی دور وہ دور تک دیر تک واک کرتی رہتی تھی سوچتی رہتی تھی کہ کاش ٹی کسی کام کا نکل آتا تو آج صبح چائے کے لیے دودھ سات والی سے ادھار نہ لینا پڑتا لانڈری کے لیے واشنگ پاؤڈر تو ختم ہو چکا تھا تم نے میرے ساتھ مزاق کیا تھا کیا یہ تو خالی رہتا ہے اگلے دن وہ یونیورسٹی سے آئی تو اسے اپارٹمنٹ کے دروازے کے پاس آ کر ابو بکر کی ماں کھڑی ہوئی ملی شاید وہ کافی دیر سے وہاں کھڑی تھی اسے دیکھتے ہی بولنے لگی اچھا او شاید اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے اسے زیادہ नहीं نہیں تھی اس نے کام کیا یا نہیں اس کی بلا سے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تمہارے ہاتھ سے کام کرتا ہو تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں میں لیکن میں کیوں جاؤں ویسے بھی میں بہت مصروف ہوں اس نے سنگ دلی سے شانے اچکائے اور لاک کھولنے لگی میں اندر آ کر ایک کپ چائے پی سکتی ہوں دراصل میں کافی دیر سے یہاں کڑی ہوں انہوں نے लजाजत سے کہا وہ انکار نہیں کر سکتی تھی انہیں اپنے ساتھ اندر لے آئی وہ بیٹھ گئی تو وہ فریش ہونے کے لیے چلی گئی آ جاؤ پہلے کھانا کھا لو چائے بھی بس تیار ہے وہ فریش ہو کے باہر نکلی تو وہ فریج سے کھانا نکال کے گرم کر چکی تھی اور اب اس کا انتظار کر رہی تھی یہ سب آپ نے کیوں کیا وہ بے حد شرمندہ ہوئی लिए कुछ میں कर सकती हूं اور تمہیں راضی کرنے کے لیے بھی وہ خاموش رہی اور ان کی پلیٹ میں کھانا نکال کے ان کے آگے پلیٹ سرکا دی آپ یہ کھائے بات کرتے ہیں فرما برداری سے انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا. وہ دیکھ سکتی تھی کہ ابو بکر کی ماں کے لیے نوالی چھپانا کتنا مشکل ہو رہا ہے وہ جلد سے جلد اس کا جواب سننا چاہتی تھی تم میرے بیٹے کی مدد کرو گی نا جیسے ہی پلیٹ صاف ہوئی انہوں نے بڑی آس سے پوچھا وہ پھر سے صاف انکار کر دینا چاہتی تھی. لیکن ماں کی محبت نے اس کے لب سی دیے تھے میں مجبور ہوں مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے پھر جاب پر پھر ادھر ادھر ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتی تم جتنا وقت اس کے ساتھ رہو گی میں تمہیں اس کے لیے پی کروں گی تمہیں تنخواہ دوں گی میں بہت زیادہ امیر نہیں ہوں لیکن اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں اس آخری حادثے نے اسے بالکل نا امید کر دیا ہے وہ ہنسنا مسکرانا بھول گیا ہے اگر وہ پیدائشی ایسا ہوتا تو اور بات تھی معذوری اتنی تکلیف دہ نہیں ہے جتنی خاموشی شروع میں اس نے حالات کا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی اسے پوری امید تھی کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا وہ آپریشن دو آپریشن ہو چکے ہیں لیکن نہ زبان ٹھیک ہو رہی ہے نہ ہاتھ تمہیں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تم چاہو تو اس کی مدد کر سکتی ہو لیکن میں کیا مدد کر سکتی ہوں تم اس کے ذریعے اس کی زندگی بدل تبدیل کر سکتی ہو تم اس سے بات چیت کر سکتی ہو اسے سن سکتی ہو وہ کیا کہنا اور کیا کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں تم اس کی مددگار بن سکتی ہو لیکن مجھے اس سے بات چیت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میں یہ سب نہیں کر سکتی آپ سمجھنے کی کوشش کریں پلیز میں سب سمجھ چکی ہوں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں دیکھو ایک ماں اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کسی کے پاس بھی جانے سے نہیں چکتی تم جو کہو گی میں وہ سب کروں گی میرے پاس کچھ جولری ہے ابو بکر کے فادر تیس سال پہلے یہاں کام کے لیے آئے تھے پھر انہوں نے مجھے بھی یہاں بلا لیا تھا ابو بکر یہی پیدا ہوا تھا ہم نے ایک مشقت بھری زندگی گزاری ہے میں اور ابو بکر کے فادر رات دن کام کیا کرتے تھے ابو بکر سترہ سال کا تھا جب رحمان کی ڈیتھ ہو گئی پھر میں نے اکیلے ہی اس کی دیکھ بھال کی گھر لیا اس کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کیے ہم اپنی زندگی سے خوش تھے لیکن اب میں جب جب ابو بکر کو ایسے دیکھتی ہوں تو دل کٹ کر رہ جاتا ہے میں جانتی ہوں کہ وہ موت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے شاید اسے اپنی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے موت کا سن کر وہ ٹھکی تھی وہ کچھ نہ بھی کہے تو میں سب جان جاتی ہوں زندگی میں اس کی دلچسپی ختم ہو چکی ہے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر انہوں نے اس کے سامنے رکھا اس میں کچھ پیسے ہیں یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں وہ ہکا بکہ ان کی شکل دیکھتی رہ گئی یہ ٹھیک ہے کہ وہ لالچی تھی اس کی وار ڈراپ خالی تھی ایک عدد گرم کوٹ نہیں ایک عدد ڈیزائنر فیشنیبل کوٹ کی ضرورت تھی نئی جینس اور اس کی بھی لیکن پھر بھی لیکن یہ سب یہ کیا ہے وہ ہکلا سے گئی پیسوں کو انکار کرنا ہمت والوں کا کام ہوتا ہے یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے میری زندگی کی کل پونجی صرف اور صرف میرا بیٹا ہے باقی دنیا کی دولت سے مجھے کوئی سروکار نہیں تم میرے سب کچھ لے لینا لیکن میرے بیٹے کی دل کی بات سن لیا کرو اس کے چند فرینڈز تھے اچھے تھے وہ بھی ایک تو آسٹریلیا چلا گیا وہ ویڈیو کال پر کبھی کبھار بات کر لیتا تھا ظاہر ہے کہ وہی بولتا رہتا ہے ابو بکر یا مسکرا سکتا ہے یا سر کے اشاروں سے ہاں نہ کر سکتا ہے دوسرے فرینڈ پہلے تو آ جاتے تھے لیکن اب نہیں آتے شاید انہیں بھی میرے بیٹے کی ضرورت نہیں رہی میں جانتی ہوں کہ ابو بکر جیسے انسان سے دوستی نبھانا آسان نہیں ہوتا لیکن جب مجھ جیسی ماں محبت نبھا سکتی ہے تو تم جیسے لوگ تھوڑی سی تھوڑی بہت دوستی اور انسانیت تو نبھائی سکتے ہو نا پھر سے لفافہ کو اس کے آگے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے پیسوں کا کیا کیا ہوگا اس نے نہیں نہیں یا آپ رکھے کہہ کر واپس کر دیے ہوں گے نہیں اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ پیسے پکڑ لیے اور انہیں اپنے بیگ میں رکھ لیا ہر کام کی اجرت ہوتی ہے تو اس کام کی بھی کیوں نہیں بے رحم اور لالچی ہونا بہت دل گردے کا کام ہوتا ہے جو بندہ نیو یارک شہر میں رہے گا وہ بندہ تھوڑا بہت خود غرض تو ہو گئی کیونکہ نیک اور شریف ہونے سے کھانا نہیں ملتا شاپنگ نہیں ہوتی زارے کے ٹاپ اور گوچی کی جیکٹ نہیں آتی ہم انسانوں کی ضرورتیں اتنی نہیں ہیں جتنی خواہشیں انسان کو ضرورت نہیں خواہش بحرحم بناتی ہے آپ اصرار کر رہی ہیں تو کیوں نہیں چالاکی اور مکاری سے اس نے کہا کبھی کبھی کہانی کی ہیروئن بھی ڈل بن جاتی ہے اگلے دن یونیورسٹی کے بعد ابو بکر کے پاس جانے سے پہلے اس نے تھوڑی تیاری کر لی تھی یا اس کی تھی تو اسے تھوڑا بہت کر لینا چاہیے تھا اس نے کو کھولا موبائل کی پر چپکایا اور اوپر ٹرانسپیرنٹ کور چڑھا لیا تھا اب وہ ٹیولیپ کو موبائل اسکرین کی طرح پڑھ سکتی تھی وہ مسٹر مطلوبہ کے پاس پہنچی تو آنٹی نے اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا آج سے میں روز ملنے آیا کروں گی اس نے خوش ہو کر ابو بکر سے کہا ٹولپ کو پڑھا تو بلینک تھا اگلے ایک گھنٹے تک وہ بلینڈ رہا تھا آٹھی اس کی شکل دیکھ رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کچن میں لے جا کے پوچھ رہی تھی آج اس نے کیا کہا آج وہ تو پتا نہیں کیا کیا کہتا رہا تھا لیکن اس کا ٹولپ گونگا بنا رہا تھا اس نے کام کرنا بند کر دیا تھا یا وہ ٹکر کام کرنے کا آدھی نہیں بن پا رہا تھا اسے بے روزگاری کی عادت ہو چکی تھی یا وہ نکما اسے یا وہ ہڑتال پہ تھا یہ جپسی لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں ایسی بیکار چیزیں اسے پکڑوا دی اچھی بھلی گھر بیٹھے بٹھائے جاب ملی تھی وہ بھی ہاتھ سے گئی اگلے دو دن وہ ابو بکر کے پاس جاتی رہی لیکن کیوں خاموش رہا وہ آئیں بائیں شائیں کرتی رہی آنٹی سے جھوٹ بول دیتی کہ آج یہ باتیں ہوئی وہ یہ کہہ رہا تھا اس دوران ابو بکر اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا رہتا کبھی وہ پہلو بدلتا کبھی ایسا لگتا کہ وہ اپنا بازو ہلانا چاہتا ہے اور گھما کر ایک مکہ اس کے جبڑے پہ دے مارنا چاہتا ہے گیٹ لاسٹ اور چل کر یہ کہنا چاہتا ہے اس نے بڑی ترکیبیں لڑائیں کہ ٹیولی پہلے کی طرح کام کرنا شروع کر دے لیکن نہیں جی آخر کار وہ سب سمجھ گئی اس نے ایک گہری آئی تو اس کی جیب خالی ہی رہ گئی وہ امیر نہیں ہوگی نہ ٹیولپ سے ڈالر ملے گی اور نہ ہی ٹیولپ کے ذریعے اگلے دن وہ ابو بکر سے ملنے کے لیے آئے تو آنٹی کا دیا لفافہ ساتھ لیتی آئی میں یہ پیسے نہیں رکھ سکتی تھوڑی دوستی اور زیادہ انسانیت کے لیے میں ابو بکر سے ملتے رہنا چاہتی ہوں دل اور جیب پر پتھر رکھ کر اس نے کہا آنٹی تو خوشی سے मिल خل... اٹھی اس لیے, ان... اس لیے نہیں کیا پیسے واپس مل گئے تھے اس لیے ابو بکر کے پاس آ کر بیٹھی تو ٹیولیپ نے دھر دھر کام کرنا شروع کر دیا دل تو اس کا چاہا کہ اس کا گلا دبا دے ورنہ آگ میں में دے پر کیا کرتی بے جان چیزوں پر انسان کتنا بھی غصہ نکال لے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ تم کیا के کی طرح تماشے کرتی رہتی ہو کیوں اتنا جھوٹ بولتی ہو میری ماں کے ساتھ ابو بکر کے چہرے عجلاتے بوتھ شہر میں رہنے کے لیے تمہارا کیا خیال ہے مجھے کیا کرنا چاہیے الٹا لٹک जाऊं تو بھی اتنے پیسے نہیں ملتے ایک تو گھر کا किराया اتنا ہے اوپر سے ساری دنیا کا قرض دینا ہے مجھے اب दफा हो जाओ यहां से और دوبارہ ना آنا وہ کامل ترین وہ پی گئی کافی پینے چلیں اس نے ذرا بلند آواز سے کہا آنٹی باہر آئیں ابو بکر کو کوٹ پہنایا اور کافی کے لیے علیزہ کے لیے ہاتھ میں پیسے دے دیے ہاں لے جاؤ اسے بہت دنوں سے یہ بھی باہر نہیں نکلا وہ بڑی خوش تھی اور وہ کمینگی سے مسکرا رہی تھی جب وہ سڑک پر چل رہے تھے تو وہ اپنے ناخن کتار رہی تھی اس نے جو جوگر گھر پہنے ہوئے تھے وہ ایڑی سے تھوڑے سے پھٹے ہوئے تھے اس کی پینٹ بھی کافی گسی ہوئی تھی جو سویٹر اس نے پہنا تھا وہ بدرنگ سا تھا لگتا ہے کافی غریب ہو تم تمہیں تو صرف لگتا ہے نا مجھے تو غربت لگی ہوئی ہے بری طرح سے پوری طرح سے थپا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی کمر کی طرف غربت کا خیال ہی ٹھپا لگایا تو ابو بکر نے پہ کہا لگایا جن لوگوں کی زبان تالو سے لگی ہوئی ہو وہ جب کہا, کہا لگاتے ہیں تو وہ کسی بچے کی طرح لگتے ہیں معصوم اور بے زر غریب ہونا برا نہیں ہوتا معذور ہونا برا ہوتا ہے جلد ہی اس کا کہا, کہا دم توڑ گیا وہ چوک گئی اور اسے دیکھنے لگی واقعی جیب خالی ہو تو چلتا ہے لیکن اگر جسم کا کوئی حصہ نہ کارا ہو تو ماما نے تم سے کیا کہا ہے میں بس مرنے والا ہوں ہاں ان کا کہنا ہے کہ تم زندگی سے بیزار ہو چکے ہو مایوس ہو مائیں پتا نہیں یہ سب کیسے جان لیتی ہیں کون سا آلہ فٹ ہوتا ہے ان کے دلوں میں اور تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو وہ بڑی سنجیدہ سوال کر رہا تھا میں اسکول میں تھی جب پیسوں کے لیے جھوٹ موٹ تاش کے پتوں سے فیوچر بتایا کرتی تھی میری دور کے نظر کمزور ہے مجھے یہ دس فٹ سے آگے صاف نہیں دکھائی دیتا تو کسی فیو, کسی کا فیوچر کیسے دکھائی دے سکتا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے میں جو جو بتاتی تھی وہ تیس چالیس فیصد صحیح ثابت ہو جاتا تھا میرے بارے میں یہ مشہور تھا کہ میری بتائی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں ایک دن میری کلاس فیلو اپنی ایک کزن کو لے کر میرے پاس آئی وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ فیوچر میں کیا بنے گی یہ مشکل وقت ہوتا ہے کئی بار میرے ف... تکے فیل ہو جاتے ہیں مجھے احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا میں نے دیکھا کہ لڑکی کو اینک لگی ہوئی ہے وہ دیکھنے میں بھی ذہین نظر آ رہی تھی میں نے کہہ دیا کہ وہ سائنس کے شعبے میں کوئی کمال دکھائے گی ڈاکٹر یا سائنسدان بنے گی میرے جواب پر لڑکی خاموش ہو گئی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا کیا تمہیں یقین ہے اس نے بڑی مسکین سے صورت بنا کے پوچھا مجھے خاک یقین ہونا تھا لیکن اب میں نے اپنے الفاظ واپس نہیں لینے تھے اس بزنس میں الفاظ واپس نہیں لیے جا سکتے ساکھ تباہ ہو جاتی ہے خیر میں نے سر ہلا دیا کہ ہاں اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی ایک مہینے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے وہ میوزک اسکول جانا چاہتی تھی لیکن اس کے ڈاکٹر فادر اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میرے منہ سے میرے منہ سے بھی سائنس کو سن کر اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے گی تو اس نے مرنا پسند کیا ابو بکر نے تنزیہ پوچھا ہاں اس کے بعد بھی تم لوگوں کی جانوں کے ساتھ ایسے ہی کھیلتی رہی مجھے اسکول سے نکال دیا گیا تھا اس لڑکی کی وجہ سے نہیں ایک معمولی سی غلطی پر میں نے ایک چھوٹے قد کی لڑکی پر مذاکر کچھ طنز کیے تھے جو اسکول میں اتنے مشہور ہو گئے کہ مجھے پرنسپل کے مجھ پر نسل پرست ہونے کا الزام لگ گیا اسٹوڈنٹ کے والدین نے مطالبہ کیا کہ مجھے اسکول سے نکال دیا جائے آخر کار مجھے خارج کر دیا گیا پھر میرے ساتھ سب کچھ برا ہی ہوتا چلا گیا دو بار میرا एक्सीडेंट ہوا ایک بار میرا اپینڈکس کا آپریشن ہوا اگے میں بر हॉस्पिटल ना نہ پہنچتی تو اپینڈکس जाती جاتی میں مر جاتی اور اس وقت تمہاری باتیں سننے लिए कोई کوئی موجود نہ ہوتا تم تنہا رہ کر تھک جاتے اور پھر تنہائی کی موت مر جاتے او میرا مطلب خیر تو یہ تمہاری سزا ہے ابو بک نے منہ بنا, بنا کر پوچھا وہ اتنا غیر ضروری بولتی تھی کہ شدت سے ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اس کی زبان کو تھوڑا بہت کاٹ دیا جائے نہیں میری سزا تو تم ہو اگر تم واقعی زندگی سے مایوس ہو چکے ہو تو مجھے تمہیں زندگی کی طرف واپس لانا ہے اس نے ایسے کہا جیسے رومی رومن اکھاڑے میں ہاتھ لہرا کر کہتا ہے میں ہوں تمہارا نجات دہندہ تو پھر میری ماں سے ڈالر کیوں لیے تھے وہ دانت پیس کر بولا. اب ایسی بھی فرشتہ نہیں بن گئی ابھی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھ سے پھر میں غریب بھی تو ہوں اس ٹیولپ نے میری روزی روٹی پر لات مار دی ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا اگر وہ ایک رومن کی طرح نجات دہندہ کا نعرہ لگا سکتی تھی تو کم وہ بھی نہیں تھا گاڈ فادر کی طرح اس نے بھی سر ہلا کر کہا میں ہوں نا تمہارا گوڈ فادر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی مدد وہ کر رہی تھی اس کی لیکن چلو بےچارا خوش فہمی میں رہ لے کوئی بات نہیں پھر وہ گونگا بھی تو ہے میرا ایک دوست ہے بلکہ تھا اچھی دوستی تھی ہماری پھر اس نے دوستی ختم کر دی وہ تو اس نے اچھا کیا اس کی زبان سے پسلا اس نے اپنی زبان دانت میں دبا تو آج ہم اس سے ملنے جائیں گے چلو آ جاؤ وہ مارچ کرنے کے انداز سے قدم اٹھانے لگا اس نے سر ہلا دیا اور ٹیکسی کو ہاتھ دینے لگی یہ جی تم ٹیکسی کیوں روک رہی ہو اتنے پیسے نہیں है میرے پاس بس ہے نا بیٹھو اس میں وہ خاموشی سے بس اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہو گئی غریب کی کہاں اتنی جلدی سنی جاتی ہے بسوں کے دھکے پھٹی جینس بچے ہوئے پیزا برگر گھڑ گھڑ مانگی ہوئی کوک اور گھٹوں کے خالی خولی اور گھنٹوں کے خالی خولی ونڈو شاپنگ یہ ٹیکسیاں ہوم ڈلیوری آن لائن شاپنگ یہ تو امیروں کے چوسلے تھے آہ, وہ بس نے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی منہ لٹکا لیا بیگ میں سے ببل گم نکال کر کھانے لگی ساتھ بیٹھے ہوئے کو بھی پوچھ لیتے ہیں اس نے تنس کیا تم ببل کھا لیتے ہو وہ خام مخواہ حیران ہوئی تھی ببل تھی بیل جو کوئی کوئی کھا سکتا ہے گونگا ہوں بول نہیں سکتا لیکن زبان ہے دانت بھی ہیں سب کھا سکتا ہوں کس دنیا میں رہتی, رہتی ہو تم زبان والوں کی دنیا میں کسی گونگی کے ساتھ رہنے کا یہ پہلا تجربہ ہے اسی لیے سب کچھ بدلا بدلا یعنی عجیب و غریب او یعنی سمجھ سے بالا تر لگ رہا ہے ویسے بھی لڑکے ببل گم کھاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے لڑکے پہ سوٹ کرتا ہے یہ اس نے غبارہ پھلایا اور اشارہ کر کے اکرا کر کہا اور لڑکوں پر یہ سوٹ کرتا ہے اس نے سر کو ٹکر مارنے کے انداز سے جھکایا اور کوٹ کے کالر سے غبارہ کھوڑ دیا ببل بڑی تھی اس کا غبارہ بھی بڑا تھا پھٹا تو منہ پہ نقش و نگار بن گیا پہلے غبارہ پھولا تھا اب اس کا منہ پھول گیا تھا کہنا کیا ہے تمہارے فرینڈ سے وہ اسے بتانے لگا کہ اسے کیا کہنا ہے وہ اس کی یونیورسٹی پہنچ چکے تھے کچھ ہی دیر میں اس نے اسے ڈھونڈ بھی لیا تھا تم نے ابو दे کا کچھ قرض دینا ہے وہ دے دو پلیز رشمی تعارف کے بعد اس نے کہا وہ ابو بکا کی شکل دیکھنے لگا میں نے تمہارا کیا مزاق کر رہے ہو یار جب ہم آخری بار ملے تھے تو تم نے مجھ سے پورے تین سو ڈالر لیے تھے میرے پھر میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا میں کسی کو بتا ہی نہیں سکا کہ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے تم نے بھی واپس نہیں کیے اب میرے پیسے واپس کر دو وہ ہنسنے لگا مس کیا بات کر رہی ہیں آپ مجھے کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو پاگل ہو گیا ہے اور پھر کیا سبوت ہے اس کے پاس کہ میں نے پیسے لیے تھے اس سے وہ بھی پورے تین سو ڈالر ہاں اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایک گنگا انسان کیا ثبوت دے گا نہ وہ بول سکتا تھا نہ ہاتھ سے گربان پکڑ کر جھنجوڑ سکتا تھا تین سو ڈالر اتنی بڑی رقم نہیں تھی لیکن ایسی معمولی بھی نہیں تھی بات نفع نقصان سے زیادہ بے حسی کی تھی اب میرا یہ قرض لینا تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ میں تمہاری ذمہ داری ہوں تیس منٹ کے بحث و تکرار کے بعد اس کا دوست فہد نہیں مانا تو وہ اس کی طرف رخ موڑ کر کہنے لگا تھا اب تم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو وہ چڑ گئی ہاں شاید لیکن تم دیکھ رہی ہو کہ دوسرے نے بھی میرا کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اس کے الفاظ میں اتنی تلخی تھی تو اس کے لہجے میں کتنی ہوگی اگر وہ بول سکتا تو تم یہ سمجھ لو کہ تم نے کسی کو کوئی قرض دیا ہی نہیں تو تم ہمت ہار رہی ہو تمہارے پاس زبان میں دو ہاتھ ہے اور تم پھر بھی ہمت ہار رہی ہو وہ چپ اس کی شکل دیکھنے لگی تھی میں اس طرح کے جھگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتی یہ جھگڑا نہیں انصاف ہے بات تین سو ڈالر کی نہیں ہے بات حق کی ہے تمہیں حق کے لیے لڑنا چاہیے وہ حیرانی سے آنکھیں چپک کر اس گوڈ فادر کو دیکھنے لگی اب وہ سمجھ گئی تھی کہ جب وہ پاپا کے سامنے ایسے بڑے بڑے ڈائلوگ بولتی تھی تو وہ کیسا محسوس کرتے تھے باتیں بنانی آسان ہوتی ہے اس نے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کی تم باتیں نہ بناؤ نا کام بناؤ میرے پیسے لا کر دو مجھے واپس آسانی سے یا مشکل سے کیسے بھی؟ وہ میں نہیں جانتا چلتے چلتے وہ رک گئے مڑ کر اسے دیکھا سارے برے حادثے میرے ساتھ ہونے ضروری ہے تنزیہ کہا تم ایک لڑکی کی جان لے چکی ہو میں تمہاری سزا ہوں اور سزائیں ایسی ہی, ہی ہوتی ہیں بری اور تکلیف دہ اس نے صاف گوئی سے... اس نے صاف گوئی سے کہا سزائیں ایسی بھی ہوتی ہیں ابو بکر جیسی معصوم اور بے ضرر. وہ تیر کو پڑ کر پھینک دینا چاہتی تھی وہ کسی کی ملازم تھی جو ہوتی پھرے وہ ابو بکر کے پاس انسانیت کے ناطے گئی تھی تاکہ تھوڑا بہت اسے سن سکے دوستی کر سکے اس کی ماں کو اس کے دل کی بات بتا سکے کبھی کبھار اس کے ساتھ باہر جا سکے تاکہ وہ بہل جائے اور نہ امید نہ ہو یہ سب وہ تھوڑی سی دوستی اور زیادہ ہمدردی میں کر رہی تھی لیکن اب وہ اس کے لیے یہ سب کام نہیں سکتی تھی کل وہ اس سے کہے گا کہ میرے لیے کسی پہاڑ سے کود جاؤ تو کیا اسے کود جانا چاہیے وہ بری طرح سے تھکی ہوئی تھی چڑچڑی چھوڑ ہو رہی تھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اسے بہت بھوک لگی تھی اور کوکنگ کی ہمت نہیں تھی دودھ پی کر وہ سونے لگی تو ڈور دروازہ کھولا تو ساتھ والے اپارٹمنٹ کی جینا مینا شینا کھڑی مسکرا رہی تھی تم گھر نہیں تم گھر نہیں تھی تو کوئی آیا تھا یہ دے گیا تھا ایک بڑا سا ڈبہ اس نے آگے کیا اس نے کھولا تو اندر چکن رائس تھا لیکن ڈبا آدھا خالی تھا کیوں کیونکہ جس نے اسے دو گھنٹے اپنے فریج میں رکھنے کی زحمت کی تھی اس نے اسے آدھا کھا لینے کی زحمت بھی کر لی تھی چور اور ڈاکو صرف سڑکوں پہ نہیں گھومتے پھرتے وہ گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں میک اپ کرتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں اور ڈھٹائی سے مسکراتے ہیں بہت مزے کے ہیں اس نے چٹخارا سا لیا تو اس نے منہ بنا کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا وہ ابو بکر کی ماں تھی جنہوں نے اس کے لیے چاول بھیجے تھے چاول کھاتے کھاتے اس کی آنکھیں نم سی ہو گئی وہ ماں تھی اور اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ ابو بکر سے ملتی رہے بیٹے کو زندگی کی طرف واپس لے آئے ابو بکر آج رات جلدی سو گیا تھا وہ خراٹے لے رہا تھا تمہارا شکریہ ڈبے میں نوٹ بھی آیا تھا او اس نے آبری چاول کھا کر اس نے باقی فریج میں رکھ دیے اب اسے وہ قرض واپس لینا تھا جب بکر کے دوست کے پاس پھنسا ہوا تھا وہ قرض کیسے لینا ہے وہ نہیں جانتی تھی لیکن شاید ٹیولی جانتے تھا اس نے اسے کھولا تو اس پر ایک ڈائری کی تصویر دکھائی دے رہی تھی دن تاریخ اور ابو بکر تین سو ڈالر کے نوٹ کے ساتھ یہ ڈائری کس کی تھی اگلے دن وہ شام کو فہد کے گھر پہنچ گئی اس کے فادر سیاسی پروگرام دیکھ رہے تھے اور امی جان کونے میں بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی اس نے بہت معدب انداز سے سلام کیا اس سے بٹھایا گیا اور اندر سے فہد کو بلا کر لایا تھا فہد باہر آیا تو اسے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا لیکن اس نے خود کو کمپوز رکھا مجھے تنگ کرنے یہاں بھی آ گئی ہو جھوٹ, بول رہا ہے. عادت جھوٹ بولنے کی اس کے سامنے بیٹھ کر وہ آواز رکھ کر کہنے لگا وہ بار بار اپنے باپ کو کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا اس نے سر ہلا دیا ٹھیک ہے تمہاری ایک ڈائری ہے نیلے رنگ کی وہ مجھے دکھا دو پلیز اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے میری ڈائری نیلے رنگ کی ہے یہ تمہیں کیسے پتا مجھے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے تم بس وہ ڈائری لا دو فہد کے امی اس کی لچائے اور لوازمات لائی تھی وہ کب اسے پکڑا رہی تھی کہ ڈائری والی بات پر چوک کر علیزہ کو دیکھنے لگی کیا معاملہ ہے فہد انہوں نے کڑی نظروں سے بیٹے کو گھورا دراصل فہد نے ابو بکر سے کچھ قرض لیا تھا اب یہ واپس نہیں کر رہا اس نے دبنگ انداز اور بلند آواز سے کہا کہ سیاسی پروگرام دیکھتے اس کے فادر نے گردن موڑ کر فہد کو دیکھا ٹی وی کی آواز کم کی اور پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے تم نے ابو بکر سے پیسے کیوں لیے تھے اور کہاں خرچ کرنے تھے فوت کا رنگ فک ہو چکا تھا لیکن اس نے جلد ہی خود کو سبب لیا پاپا یہ جھوٹ بول رہی ہے مجھے کیا ضرورت ہے ابو بکر سے قرض لینے کی آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر اپنے کی... بکر کے اپنے حالات کتنے خراب رہتے ہیں وہ تو مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا ویسے تم ابو بکر کی کون باپ سے بات کرنے کے بعد وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے اس اس کی طرف مڑا کے انداز بتا رہے تھے وہ کسی صورت نہیں مانے گا کہ اس نے کچھ پیسے لیے اس نے مجھے اس نے مجھے اپنا سیکٹری رکھا ہے وہ تن سے ہنس دیا جو انسان دونوں ہاتھوں تھے معذور اور جیب سے کنگال ہے وہ سیکٹری کیوں رکھے گا وہ ہاتھ سے معذور اور جیب سے کنگال ضرور ہے لیکن وہ جھوٹا بے ایمان اور دوسروں کا حق مارنے والا نہیں ہے جاؤ اور جا کر اپنی نیلی ڈائری لاؤ جس میں تم نے اس سے قرض کے بارے میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے اس نے کچھ ایسے تحکم سے کہا کہ لاؤنڈ میں سناٹا پھیل گیا جاؤ جا کر ڈائری لاؤ اس کے باپ نے بھی تیز آواز سے کہا وہ گیا ڈائری لایا اس کی سمت اچھال دی ظاہر ہے اس میں سے وہ سفر غائب تھا جس پہ قرض کی لکھی ہوئی تھی تم سفا پھاڑ کر نا اسے ڈائری کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی وہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہا تھا اس سے پہلے سے دراز میں آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ تمسر سے ہنس دیا تم کیسے ثابت کرو گی کہ میں نے اسے قرض واپس نہیں کیا میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اسے واپس پیسے دے دیے تھے اب وہ مجھ پر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے سب جانتے ہیں کہ اس کے حالات خراب ہیں اسے اپنے علاج کے لیے پیسے چاہیے سب میری بات کا آسانی سے یقین کر لیں گے وہ انسان کی کمینگی کمیان رہ گئی اس کا خون کھول رہا تھا لیکن ابھی بھی اس کے پاس ایک قدر ترک کا پتا موجود تھا تمہارے باپ کو یہ معلوم ہے کہ تم نے وہ تین سو ڈالر کہاں خرچ کیے ہیں اگر میں یہ جان سکتی ہوں کہ تمہارے پاس ایک نیلے رنگ کی ڈائری ہے اس کے سفے پر تم نے قرض کا نوٹ لکھا ہوا تھا. تو میں اور بھی بہت کچھ جان سکتی ہوں جیسے کہ تم نے اس وارڈ روب میں سگریٹ کیس چھپایا ہوا ہے وہ چلتی ہوئی وارڈ روب کے پاس گئے اور اسے انگلی سے ٹھوکا تم راکسنگ کلب جاتے ہو جس کے بارے میں یقیناً تمہارے بابا آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوگا اس کلب میں جو ابھی کھیلا جاتا ہے یہ تو ان بچاروں کے گماننے میں نہیں ہوگا میں ان سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ تم نے ان پیسوں سے اس کلب کی ممبر شپ حاصل کی ہے وہ وہاں جائیں گے پوچھیں گے اور جائیں جائیں گے کہ تمہارے پاس کلب کی ممبرشپ موجود ہے اب اگر وہ ممبرشپ تم نے اپنے پیسوں سے بھی لی ہوگی تو بھی تمہاری زندگی اس گھر میں بہت مشکل ہو جائے گی تمہاری ماں کا تمہارا تمہارا گلن ہی دبا دیں گی اور ہاں وہ غیر ملکی لڑکی اسے تو میں بھول ہی گئی یہاں وار ڈر کے اس خانے میں تم نے اپنی اور اس کی مشترکہ تصویر کی ایک ٹی شرٹ چھپا کے رکھی ہوئی ہے یو نو لور ٹی شرٹ وہ وارڈ ڈراپ کے دوسرے خانے کو انگلی سے ٹھوک کر کہہ رہی تھی اس کا رنگ جتنا پیلا پڑ سکتا تھا وہ پڑ چکا تھا کچھ دیر پہلے وہ جتنا کمینہ نظر آ رہا تھا اب اتنی ہی کم تم تو سیریس ہی ہو گئی نظر آ رہا تھا مجھے کچھ وقت دو میں پیسے واپس کر دوں گا اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اتنی جلدی کامیابی کی اسے امید نہیں تھی جس وقت وہ اس کے گھر سے باہر نکل رہی تھی اس وقت وہ زیر لب مسکرا رہی تھی وہ اپنے چھانے پہ ایک تھپکی دینا چاہتی تھی دراصل وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے وہ تین سو ڈالر کہاں خرچ کیے یہ تو اس نے بس ایک الگ تکا مارا تھا رہی بات باقی باتوں کی تو جب وہ ٹیوب پیپر کو دیکھ رہی تھی تو وہ ایک ایک کر کے وہاں کچھ تصویریں بن کر ابھر رہی تھی بس وہ ان تصویروں کا مطلب جلدی سے سمجھ گئی تھی اور بر وقت ان کا استعمال کر لیا تھا تو یہ کے حساب سے بھی کام کرتا ہے وہ آج پہلی بار ٹیوری سے خوش ہوئی تھی یہ پکڑو اپنے پیسے اس نے ابو بکر کے سامنے پیسے رکھے تو وہ خوش ہونے کے بجائے حیران ہوا تم نے واقعی یہ سب کر دکھایا واہ جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو لکھوا لیتے ہیں اور دو گواہوں کی موجودگی میں دیتے ہیں مسلمان ہو تو تھوڑا سا مذہب کا مطالعہ بھی کر لو اور وہ اسے لیکچر دینے لگی اس نے گہری سانس لی دوست کسی نہیں ہوتے جب اسے پیسے چاہیے تھے تو وہ میری بہت منتیں کر رہا تھا میں یہ پیسے اپنے علاج کے لیے سیو کر رہا تھا پھر بھی میں نے اسے دے دیے حادثے کے بعد میں اس کے پاس گیا کہ شاید وہ مجھے میرے پیسے واپس کر دے لیکن وہ ایسے بن گیا جیسے مجھے جانتا ہی نہیں مجھے اس کے رویے پہ دکھ ہوا اب تم ان پیسوں کا کیا کرو گے تم کیوں پوچھ رہی ہو کیونکہ عقل اور اخلاق کا تقاضا ہے کہ تم اس میں سے مجھے میری فیس کے پیسے نکال کر دے دو اس نے ڈھیر بن کر کے ہی دیا آپ جانتے ہیں आसान ہونا آسان نہیں ہوتا انسان کو پوری طرح سے بے شرم ہونا پڑتا ہے मुस्कुराया oh, ہاں وہ उसकी اور اسے اس کی के دے دی کے ساتھ ایک چھوٹی سی پیسٹری اور دو میفر اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان پر برا وقت آتا ہے تو ہر طرف سے آتا ہے اگلے دن وہ اسے اپنی دوسری फ्रेंड کے گھر لے گیا وہ ایک مریل سی لڑکی ٹیلر تھی جو ذرا سی ہوا چلنے پر اڑ اڑا سکتی تھی شاید اسی لیے اس نے کافی سارے سویٹر پہنے ہوئے تھے ہوا سے جنگ کرنے اور جیت جانے کے لیے ہر بار یقیناً ہوا ہی جیت جاتی ہوگی کیونکہ اس کے چہرے میں زخموں کے کافی نشانات تھے جیسے کوئی انسان کمبو اور دیواروں سے چرمڑاتا رہا ہو وہ جیسی چپس کی خالی پیکٹ کی شکل نہیں ہو جاتی ویسے ہی اسے دیکھ کر بھی ابو بکر کی طرف دیکھنے لگی دیکھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا دوست بنانے کے لیے جو تم نے اسے دوست بنایا لو بتاؤ بھلا وہ تینوں سامنے بیٹھ گئے تھے تو لڑکی نے پانچویں ابو بکر کو یہاں کیوں آئے ہو کی سوالیاں نظر سے دیکھا ابو بکر کیا بولتا اسے ہی بولنا پڑا ابو بکر اپنی کتاب کا مسودہ واپس لینے آیا ہے اس کی موٹی سی ڈائری جس پر وہ اپنی تحریر لکھ رہا تھا کیسی ڈائری کون سی وہ کمزور ناتوانا ضرور تھی لیکن اداکاری بہت کمال کی کر رہی تھی وہ کتاب جو یہ چند سالوں سے لکھ رہا تھا اور تم اس کے کمرے سے چرا لائی تھی لڑکی کا چہرہ زرد پڑ گیا لیکن وہ مکمل اداکارہ بنی بیٹھی رہی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ابو بکر کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے پتہ نہیں تم کیا بات کر رہی ہو میں وہی بات کر رہی ہوں جو مجھے ابو بکر نے بتائی ہے ابو بکر تمہیں کیسے بتا سکتا ہے یہ تو بول بھی نہیں سکتا اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے اس نے ہاتھ کر کے جسمانی کی کی طرف اشارہ کیا میں آنکھوں تحریر پڑھ لیتی ہوں محترمہ محترما علیزہ کو فلمی ڈائیلگ بولنے کا بہت شوق تھا وہ کوئی موقع جانے نہیں دینا چاہتی تھی آنکھوں کی تحریر لڑکی کو بڑی زور سے ہنسی آئی اور وہ دیر تک ہستی رہی اس کی ہڈیوں کا پنچر چون چا ہلاتا رہا لگتا ہے تم دونوں کو علاج کی ضرورت ہے تم تو پاگل لگتی ہو اور یہ بےچارا خیر چائے پیلی ہے تو اب اٹھ کر چلنے کی کوشش کرو وہ سامنے دروازہ ہے اور اس کے باہر سڑک ہے نظر آ رہا ہے یا میں اٹھ کر دکھاؤں علیزہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی جبکہ ابو بکر چپ بیٹھا علیزہ کو دیکھتا رہا دراصل وہ اس کی پرفارمنس سے خوش ہو رہا تھا اگر میں نے پولیس کو شکایت کر دی تو وہ تمہارے گھر کی تلاشی لیں گی پھر کتاب نکل آئے تو, تو کر دو شکایت اگر واقعی میں ایسی کوئی کتاب ہے تو ابو بکر یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ یہ اسی کی ہے اگر میں دو کے باز ہوں تو اب تک میں نے کتاب کو کمپوز کر لیا ہوگا اس کے ہاتھ سے لکھ کے مسودے کو ضائع کر دیا ہوگا پھر کیسے ثابت کرو گے گردن موڑ کے اس نے ابو بکر کی طرف دیکھا ابو بکر نشانے اچکا دیے کہ تم بھی اس کی چرب زبانی سے نپٹو یہ محاذ اب تمہارا ہے جنگ کچھ خوف خدا ہی کر لو اس نے چڑھ کر کہا اور ابو بکر کے ساتھ لے کر, ابو بکر کو ساتھ لے کر اس گھر سے باہر وہ کتاب ہے؟ دونوں فٹ پاتھ پر چل رہے تھے ہاں میں اپنی بیماری اور محسوسات پر لکھ رہا تھا یہ بات ٹیلر جانتی تھی اسے وہ کتاب بہت پسند تھی وہ بار بار مجھ سے کہتی رہتی تھی کہ یہ کتاب بہت کامیاب ہوگی میں بہت ہی جلد بہت امیر ہو جاؤں گا تو حادثے سے पहले چھپ والے تھے اب تک امیر ہو چکے ہوتے میری جان بھی چھوٹتی اس نے कहा کر کہا میں کتاب لکھ رہا تھا نوڈلس نہیں بنا رہا تھا جو دس तैयार میں تیار ہو جاتے اس نے कहा छोड़ो کر ہی کہا چھوڑو پھر ایسے ہی چھپوا لینے دو اسے ہی چھپوا لینے دو تم یہ سمجھ لو کہ تم نے کبھی کچھ لکھا ہی نہیں اس نے لاپرواہی سے کہا تم اتنی جل جلدی ہمت ہار رہتی ہو تم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی مجھ پہ تنظ نہ کرو سمجھے ابھی تمہیں تو بس ٹھیک ہے یہ کتاب بھی لے دو اس میں میرے بچپن کی یاد داشتے بھی ہیں ویسے بھی وہ ادھوری ہے اگر مکمل ہوتی تو ٹیلر اب تک اسے چھپوا چکی ہوتی اب یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے بس تم بس پکڑو اور اپنے گھر جاؤ نوڈلز کھاؤ اور ٹی وی دیکھو مجھے کیا سمجھا ہوا ہے تم نے جواب دو قاتل تم نے ایک لڑکی کو خودکشی کرنے میں مجبور کر دیا تھا کتنے ظالم ہو تم مجھ پر تنظ کر رہے ہو اگلی کو تلوار کی طرح لہرا کر وہ غصے سے چلائی کتنی سست ہو تم ایک انسان کی مدد نہیں کر سکتی وہ پرسکون کھڑا رہا مدد کی بھی ایک حد ہوتی ہے تم چاہتے ہو میں رات گئے اس کے گھر چھپ کر جاؤں اور تمہاری کتاب کا مسودہ چرا لاؤں ہاں کیوں نہیں تم چور بن سکتی ہو اچھے کام کے لیے چوری کرنا برا نہیں ہوتا اچھائی کے سارے فلسفے آپ تمہیں یاد آنے لگے ہیں تمہاری کتاب تمہیں مل جائے گی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا تمہیں دعائیں دوں گا یہ فائدہ کیا کم ہے وہ خاموشی سے اس سے دو قدم آگے چلتی رہی ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے میری بات چیت چل رہی ہے وہ میری سرجری کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ظاہر ہے مجھے اس کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے میری ماں ایک معمولی سی جاب کرتی ہے اور میں کوئی جاب نہیں کر سکتا میں حکومتی فنڈ کے انتظار میں ساری زندگی نہیں بیٹھ سکتا میں بولنے لگوں گا تو میری زندگی بدل جائے گی ٹیولپ اس کے سامنے کھلا ہوا تھا وہ اس کی بات پڑھ رہی تھی چلتے چلتے وہ رک گئی اور پلٹ کر اس کے پاس آئی تم واقعی میں بولنے لگو گے میری ماں کو یقین ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا دیکھو وہ کتاب بہت قیمتی ہے وہ ایک گونگے انسان کی کہانی ہے اس میں میری یادیں میرے جذبات ہیں وہ میری ڈائری ہے اب وہ ڈائری کسی اور کو پیاری ہو چکی ہے اور میری مانو تو تم اس مریل سی لڑکی کے پاس رہنے دو اس سال بہت ریکارڈ توڑ سردی پڑنے والی ہے وہ لڑکی درجہ حرارت گرتے ہی اوپر اٹھ جائے گی تم فکر نہ کرو پھر آرام سے وہ ڈائری تمہیں واپس مل جائے گی اس نے مسکرا اور اس کو شانہ تھا تپایا تو وہ آنکھیں تھرچ کر کے اپنے شانے کو دیکھنے لگا پھر وہ زیر مسکرا دیا زندگی میں ساری بہت قیمتی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں فکر نہیں کرتا لیکن تم فکر کرنا نہ چھوڑنا تمہیں ہر حال میں اسے واپس لینا ہے ٹولیپ نے مسکراتے ہوئے اس تک ابو بکر کا پیغام پہنچایا تو اس نے پیر پٹک دیے ڈائری کتنی بھی قیمتی تھی اسے واپس نہیں ملی تھی اس نے ایک اور بار جا کر اس لڑکی کی منت کی تھی کہ وہ ایک بے بس انسان کی چیز پر قبضہ کر کے اپنی خواہشات پوری نہ کرے اس کی زندگی تو ویسے ہی اتنی مشکل ہے اور مشکل نہ بنائے اس کی واحد چیز کتاب کو اسے واپس لوٹا دے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی بائے دب تمہیں اس, میں سے ات... اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے اپنے بالوں پہ برش کرتے اس میں پینے ٹھوکتے ہوئے اس نے پوچھا یہ تم نہیں سمجھو گی جو لوگ دوسرے کی چیزیں غذب کر چکے ہوں وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے تمہیں ہمیشہ ایسی فلسفیانہ باتیں کرتی ہو, کر, کرنی ہوتی ہے یا میری شکل دیکھ کر یہ فلسفہ گھڑا ہے تمہاری شکل دیکھ کر تو صرف دانت ہی رگڑ سکتی ہوں وہ بھی آپس میں دیکھو میں پھر کہہ رہی ہوں کتاب واپس کر دو اللہ تمہارا بھلا کرے گا وہ روحان سی ہو گئی کیوں کہ بھی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا میں بھی پھر کہہ رہی ہوں کہ بار بار یہاں آنا بند کر دو سمجھی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ مریل نہیں سمجھے گی گھی سیدھی کیا ٹیڑی انگلیوں سے بھی نہیں نکلے گا لاتیں گھو سے مار کر کنڈا گردی رکھا کر بھی نہیں ٹھیک ہے پھر ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں تم کتاب واپس کر دو اگر کتاب کامیاب ہو گئی تو اس کے فائدے کا پچاس پرسینٹ شیئر تمہیں مل جائے گا بولو منظور ہے نامنظور ہے جب میں پورا سو فیصد لے سکتی ہوں تو پچاس کیوں لوں اس کی زبان سے پسل گیا تھا تو کتاب تمہارے ہی پاس ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ہاتھ سینے میں باندھ کر, ہاں کر, کر, ہاں کر, کر دو قدم پیچھے ہوئی وہ دیکھ رہی تھی کہ انسان کتنا ظالم اور بےرحم ہے ایک معذور انسان کی کل متا پر قبضہ کر کے اسے اپنا بناتے ہوئے وہ لڑکی کتنی خوش اور مطمئن تھی تم جانتی ہو کہ بکر کی زندگی کتنی مشکل ہو چکی ہے زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی اس نے روکھائی سے کہا وہ اس کی بلڈنگ سے باہر نکلی تو بہت بدمزہ ہو چکی تھی اس کا دل بہت برا ہو چکا تھا یہ سا سارا معاملہ اس کے لیے پہلے سنجیدہ نہیں تھا لیکن اب ہو چکا تھا اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اس سے ابو بکر کی کتاب لے کے رہے گی ٹیولپ کو بار بار دیکھنے میں بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا وہ ابو بکر سے ملنے گئی تو اسے بھی کوئی تسلی نہیں دے سکی تم اب تک کیسے صبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس سے پوچھ رہی تھی اس نے ایک سرد سانس اندر کھینچی مجھ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہی صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں قدم قدم پر ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس دنیا میں اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں لیکن برے لوگ زیادہ ہیں اور وہ ہمیں بار بار ملتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں سچ کہوں تو میں پہلے بہت خوش امید تھا کہ آہستہ آہستہ میرا ہاتھ کام کرنے لگے گا اور میں ایک ہاتھ سے کافی کچھ کر لوں گا میں اپنی کوشش کے بلبوتے پر معاوضے کے انتظار میں تھا میری ڈگری مکمل ہونے والی تھی جب یہ حادثہ ہوا تھا میں دماغی طور پر ڈسٹرب ہو گیا تھا میرے پاس سب کچھ نامکمل ہے ایک نامکمل خاندان ایک نامکمل جسم اور ایک نامکمل ڈگری میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک موبائل ایپ پر کام کر رہا تھا جو گونگے بہرے لوگوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی تھی کیا واقعی تو کیا بنا اس ایپ کا اس نے بہت خوش ہو کے پوچھا تین ہفتے پہلے میرا دوست وہ موبائل ایپ لانچ کر چکا ہے اسے بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے ایپ کو بہت پسند کیا جا رہا ہے ایک بڑی کمپنی اس سے معاہدہ کر چکی ہے اسے حکومتی گرانڈ بھی مل چکی ہے مل چکے ہیں نیوز پیپرز میں اس کے انٹرویوز آ رہے ہیں وہ دو ترقی پر ترقی کرتا جا رہا ہے اور تم اس نے افسوس سے ایک گہرا سانس کھینچا ایپ کا آئیڈیا میرا تھا اس ایپ پر میں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا آج صبح میں نے اسے ایک ٹی وی شو میں دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ایک میڈ گونگی بہری تھی جسے دیکھ کر اسے یہ ایپ بنانے کا خیال آیا تھا وہ حیران اسے دیکھ رہی تھی مجھے ایڈریس دو اس فرینڈ کا ایک منہ تو مکہ اس کا حق بنتا ہے مجھ جیسے لوگ صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں क्योंकि ہم جان جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی معذوری ہی نہیں لوگوں کی ذہنی معذوری اور لالچ کو بھی جھیلنا ہے ہم ہنس کر لیٹ اٹ گو کرتے ہیں اپنی कमजोर کمزور کر لیتے ہیں تاکہ लोगों لوگوں کے اب को رویے کو بھول سکیں ہمیں معاف کرنا آتا ہے ہم دوستی کرتے ہیں تو پیٹ پر وار نہیں کرتے تم مایوس ہو چکے تھے اور خودکشی کرنے لگے تھے اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ماما کو پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں یہ سب کرنے لگا تھا وہ ہر وقت ایسی کتابیں پڑھتی رہتی ہیں جو انہیں مجھ جیسے انسان کی نفسیات کو سمجھنے میں مدد دے سکے یا پھر ایسی فلمیں اور ڈاکیومینٹریاں دیکھتی رہتی ہیں کہیں کسی فلم میں مجھ جیسے انسان نے خودکشی کر لی تھی بس تب سے انہیں لگنے لگا کہ کسی دن میں بھی پانی کے پول میں کود, کو, کود کر خود کو ختم کر لوں گا تو تم اپنی اس موجودہ حالت سے خوش ہو میں خوش نہیں ہوں میں مایوس بھی نہیں ہوں اور ایسا پر امید بھی نہیں ہوں میں ایک عام انسان ہوں کمزور ہوں ناتوانا ہوں تکلیف میں ہوتا ہوں تو کراہتا ہوں خوش ہوتا ہوں تو مسکراتا ہوں میں پہاڑ یا چٹان نہیں ہوں میں ہمیشہ مضبوط نہیں رہ سکتا میں میں بھی ٹوٹ جاتا ہوں لیکن پھر خود کو جوڑ لیتا ہوں میں بھی ہر طرح کے جذبے سے گزر رہا ہوتا ہوں میرے بھی خواب ہے اور میں ان خوابوں کی تعبیر حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے پہلی بار متاثر ہوئی تھی آج اسے معلوم ہوا تھا کہ مشکل زندگی کسے کہتے ہیں آج اس نے جانا تھا کہ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے اصل اصل بدصورت بدصورت جسم نہیں ہوتا اصل بدصورت روح ہوتی ہے کھانے کے لیے اچھا کھانا نہ ملنا پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ خرید سکنا اور رہنے کے لیے مناسب, مناسب چھت کا میسر نہ ہونا مشکل حالات نہیں ہوتے ذاتی پر چلان نہ سکنا जाति کرنے والوں کی طرف انگلی نہ اٹھا سکنا مشکل حالات ہوتے ہیں ویسے میرے آنے سے تمہاری زندگی میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں ہے نا اس نے से سے پوچھا وہ اسے चाहती چاہتی تھی ہاں بہت وہ بہت دیر تک रहा। رہا مزاق اڑا رہے ہو میرا وہ اور زیادہ लगा لگا پہلے اس کا دل چاہا منہ चली کر چلی جائے اسے اس लग ہنسی بری لگ رہی تھی لیکن پھر देखती اسے چپ چھاپ دیکھتی رہی وہ ہنس ہی چلو اسے ہسنے دیا جائے خوش ہونے دیا جائے جس انسان کی ہنسی اس جیسے کتنے ہی لوگوں نے چھین لی تھی اسے چہنے دیا جائے کچھ دیر کے لیے اسے یہ بھول جانے دیا جائے کہ وہ اب نارمل ہے معذور ہے اسے بھول جانے دیا جائے کہ یہ دنیا تو ایک اچھی جگہ ہے لیکن برائی سے بھری پڑی ہے فی <تصفح> الحال <تصفح> اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی وہ ہر دس پندرہ منٹ بعد اسے دیکھ لی تھی. اور رضا اس نے اس پر لکھ دیا مجھے وہ کتاب حاصل کرنی ہے میری مدد کرو ٹیولپ یار ٹیولپ یار نے یاری نبھائی اور کچھ نمبر اور حروف لکھ دیے اور ناسمجی سے دیکھنے لگی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کی یہ کیا ہے اٹھ کر وہ اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگی اور جب اس نے میکرو کے بٹن کو پوش کیا تو اسے جھٹکا سا لگا اور اس نے جوش سے آواز بلند کیا او اچھا یہ پاسورڈ ہے پر کس چیز کا بدقسمتی سے بد قسمتی سے ٹیولپ بول نہیں سکتا تھا خوش قسمتی سے وہ ایسی بھی کوئی بے نہیں تھی کھانا کھا کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر اس ٹیلر کی چھڑیاں گھر آ گئی وہ بیگ دینے والی تھی کہ اس کی نظر الیکٹرک لاک پر, پر پڑی وہ چوک گئی تو یہ پاس دروازے کا لاک کھولنے کے لیے تھا یعنی ٹیولپ چاہتا ہے کہ وہ گھر کے اندر گھس جائے آگے کے نشاندہی بھی ٹیولیپ کر دے گا دیکھو پھنسوانا دینا اس نے ٹیولپ کو تھپک کر کہا دیکھو پھنس نہ جانا اب ساری ذمہ داری میری تھوڑی ہے کچھ تم بھی عقل کا استعمال کرو ٹیپ نے کہا وہ واپس آ گئی اور اگلے دن اس وقت اس کے گھر گئی جب ٹیلر یونیورسٹی کے لیے جا چکی تھی پاس لگایا تو لاک کھل گیا اندر جا کر اس نے جلد ہی ساری چیزوں کی تلاشی لینا شروع کر دی کافی کچھ اس نے کھنگال لیا تھا لیکن اسے کچھ نہیں ملا اس نے بیڈ کا میٹریس چینی کافی کی شیشوں لانڈری مشین حتیٰ کہ اس کے بدبودار جوتوں تک میں جھانک لیا تھا لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوا اسے ٹیولیپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اگر رہنمائی نہیں کرنی تھی تو اسے گھر میں گسا ہی کیوں وہ پھر سے چیزوں کی تلاشی لینے لگی ایک دراز میں جرابوں کے ڈھیر کے نیچے دبا ہوا ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس پڑا ہوا ملا اس نے بڑی خوشی سے اسے باہر نکالا اس پہ چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا اس کی چابی کہاں ہو سکتی ہے وہ زیر بڑ بڑھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی چابی میرے پاس ہے اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی تو خوف سے, باکس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اس وقت یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا آگے بڑی اور فون کرنے لگی توڑ کر اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا پولیس سے کیا کہو گی وہ ڈر تو گئی تھی لیکن اتنی جلدی ہار نہیں ماننا چاہتی تھی یہی تم میرے گھر میں چوری کرنے آئی ہو تم نے میرا پاس وڈ تک توڑ دیا پولیس کو فون نہ کرو پولیس کو فون نہ کروں تو تمہاری مہمان نوازی کے لیے پیزا ڈلیوری والے کو فون کروں وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس کے چہرے کی کھال کھینچ کر رہ گئی تھی لیکن تم یہ کیسے ثابت کرو گی کہ میں پاس وڈ توڑ کر اندر آئی ہوں کیوں کہ میں نے تو پاس پاسورٹ... وڈ توڑا نہیں کھولا ہے کوریڈور میں سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا اور اس وقت تم بھی یہاں موجود ہو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اندر آئی ہوں اور تم مجھے کی اچھا چلو میں مان جاؤں گی کہ میں چوری کرنے آئی ہوں تو میں کہہ دوں گی کہ میں اپنی بک لینے آئی ہوں وہ مان جائیں گی کہ تمہاری بک میرے پاس ہے وہ نہیں مانیں گے تو عدالت مانے گی وہ ابو بکر کو دیکھے گی اس کی کتاب کو پڑھے گی اور یہ جان جائے گی کہ ایک گونگا انسان ہی ایسی کتاب لکھ سکتا ہے کیوں اس میں بہت سی ذاتی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جیسے ایک یادگار عید کا احوال ماں کی سالگرہ کے دن کی بابت اسکول ٹیچر کی باتیں کی گریٹس, تم کس کس بات کو غلط ثابت کرو گی ایک اور بات تم نے کتاب کی کوئی کاپی نہیں کیا ابو بکر کے کہنے کی کہ تم اتنی ہو کہ اپنے پر کام نہیں کر سکتی اس کتاب کی کاپی کیسے کر سکتی تھی تم نے اسے اسکین بھی نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو مجھے دکھائی دے جاتا تمہارے پاس ایک ہی کاپی ہے اور وہ اس وقت اس گھر میں موجود نہیں ہے اس گھر میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو تمہاری نہیں ہیں ٹیولپ نے پھر سے کام کرنا شروع کر دیا تھا ایک ایک کر کے فلم سی چلا رہا تھا جیسے कि سی سی ٹی وی और چلاتا ہے اور जाता معلوم ہو جاتا ہے اسے بات کو سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے تھے ابو بکر کی کتاب کی طرح تم نے کچھ اور فرینڈس کی چیزیں بھی چرائی ہیں جیسے کہ وہ چلتے ہوئے کریب آئی اور اس کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک آئی فون نکال لیا جیسے کہ یہ جو تم ابھی ابھی چرا کر لا رہی ہو یہ میرا ہے جو تمہارا ہے وہ تمہارے کوٹ کے دوسری جیب یہ باکس جو تم نے چھپا کر رکھا تھا میں ایک قیمتی قیمتی اس میں گھڑی اور کچھ جیولری ہے ہاں پولیس آئے گی تو میں ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کی طرف اشارہ کروں گی جو یہاں موجود ہیں لیکن تمہاری نہیں ہیں ہاں لیکن تمہاری چھڑائی ہوئی ضرور ہیں اس نے ایڑی کے بل گھوم کر ہاتھ لہرا کر اس چڑیا گھر کی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی جنہیں تم بیچ کر ہڑپ کر چکی ہو پھر جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اس نے سختی سے لب بھیچ لیے پھر ایک دم سے فوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے حیرت ہوئی وہ اس کے رونے کی توقع نہیں کر رہی تھی وہکو گالیوں کی امید کر رہی تھی علیزہ پہلے تو چپ چاپ رہی پھر اس کی فریج تک گئی اور ایک سیب نکال کر کھانے لگی وہ اس پر ترس نہیں کھانا چاہتی تھی اس لیے سیب نکال کر کھانے لگی دراصل مجھے چھوٹی موٹی چوریاں کرنے کی عادت ہے جب اس کے رونے کا سیشن مکمل ہو گیا تو دونوں آمنے چوری چھوٹی موٹی کیسے ہوتی ہے وہ بس چوری نہیں ہوتی اس نے چور کو तो کے ہاتھوں پکڑ لیا تو انعام کے طور پر وہ کچن سے کاجو اور بادام کی پلیٹ بھر کر لے آئی تھی اور مزے سے کھا رہی تھی ٹیلر اسے روکنے کی ضرورت نہیں کر سکتی تھی مجھے جہاں تھوڑی بہت کام کی چیز نظر آتی میں وہ اٹھا لیتی ہوں یہ عادت ہے یا لانت اس نے جل کر پوچھا وہ اپنے چور ہونے کے بارے میں کتنے آرام سے بتا رہی تھی میں گھر میں تہ خانے کرایہ کم تھا اس لیے میں وہاں رہنے لگی تھی خانے کے کونے میں لینڈ لیڈی کا کچھ بے کار سامان رکھا ہوا تھا جب وہ مجھے جگہ دکھا رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر میں سامان کی موجودگی میں رہ سکتی ہوں تو ٹھیک ورنہ مجھے رہنے کے لیے جگہ نہیں دے سکتی میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اکثر جب کبھی مجھے تھوڑے بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں کچھ سامان نکال کر بیچ دیتی وہ کافی موٹی تھی تو کم ہی نیچے لیکن ایک دن میرا راست کھل گیا وہ پھر سے سو سو کرنے لگی تھی بھانڈا پھوٹ گیا ایسے بولو اس نے دانت پر دانت جما کر کہا میں یونیورسٹی میں تھی وہ نیچے آ گئی وہ اپنے باپ کی نشانی ہاتھی کے کھال کے لیم ڈھونڈ رہی تھی جسے پچھلے ہفتے ہی میں نے بیچ دیا تھا جب وہ اسے وہاں نہیں ملا تو اس نے ادھر ادھر اور چیزوں کی تلاشی لینے شروع کر دی بلاخر اسے اپنی ایک ایک چیز کی گمشدگی کے بارے میں معلوم ہو گیا ایک ایک چیز کی چوری کے بارے میں اس نے کسی کی ہاں چور اور چور, چوری دونوں کا اس نے اسی وقت مجھے دکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اس نے میرا سارا سامان جب کر لیا میری اسی سامان میں ابو بکر کی کتاب تھی تم دونوں جس دن میرے گھر آئے تھے میں ایک بار پھر ان کے پاس گئی تھی ان کی منت کی تھی کہ میرا سامان مجھے واپس کر دیں جواب ان اس نے کہا کہ پہلے اسے اس کا سامان واپس کروں ان کا سامان تو بیچ کر کھا گئی, ہو, گئی ہوں وہ کہاں سے واپس کروں اب اس کے باپ کی نشانی ہاتھی کے کھال کا لیمپ اور دادی کے شادی کا یادگار شادی کا لباس تم نے اس کے دادی کی شادی کا ڈریس بھی پار کر دیا ہاں وہ بہت اچھی قیمت پر بکا تھا دکاندار کا کہنا تھا کہ اس کپڑے کے بہت اچھے کشن بن جائیں گے آج کل تو ایسا کپڑا ملتا بھی نہیں پتہ نہیں اسے اپنی کارکردگی پہ خوشی تھی اپنی قابلیت پہ وہ ہنس بھی رہی تھی ڈھیر بننے کے لیے بس بے شرم تو بننا پڑتا ہے کشن اس بیچاری کی دادی کے ڈریس کو تم کشن بننے کے لیے دے آئے تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے دادی کی روح کتنی بے چین ہوئی ہوگی وہ تو دادی کی روح ہوئی ہوگی تمہاری روح کو اتنی بے چینی کس بات کی ہے دادی کی روح کو بیچ کھانے والی نے اسے گور کر دیکھا اب وہ کتاب اس لینڈ لیڈی کے پاس ہے تمہیں وہ کتاب چاہیے تو تم اس کے پاس جاؤ کیونکہ میں اب کچھ نہیں کر سکتی سب کچھ کر کے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی وہ مر تو سکتی تھی نا ایسے زندہ رہ کر سب کو زندہ درگور کیوں کر رہی تھی تمہیں میرے گھر کے لاک کا پاس وڈ کیسے معلوم ہوا اپنی के ہسٹری بتانے کے بعد ہلکی پھلکی ہو چکی تھی سوفا پر پیر پھیلا کر پسر گئی تھی علیزا زیر لب ہس دی جسے وہ کوئی جیسے وہ کوئی بہت ہی اونچی چیز ہو اینک والا جن ورنہ کرنا چڑیل میرے پاس جادو ہے اچھا کہاں ہے क्यूँ उसे भी चुराना है अपनी आदतें ठीक कर लो वरना जेल में सड़ कर मर जाओगी चूहे तुम्हारी लाश खाएंगे मच्छर तुम्हारी बोटियाँ नोचेंगे कॉकरोच तुम्हारे नाक में घुसेंगे मक्खियां तुम्हारे मुंह पर भिन भिनायेंगी समझी वो समझ चुकी थी इसीलिए उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी